سورت سجدہ مکی صورت ہے ایک اور بھی آگے انشاءاللہ ہم سورہ سجدہ پڑھیں گے لیکن وہ حامیم سے شروع ہوتی ہے تو اس کو حامیم سجدہ کہا جاتا ہے یہ الفلامیم سے شروع ہوتی ہے اس کو الفلام میم سجدہ کہا جاتا ہے سور الفلامیم السجدہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ ترین سورتوں میں سے تھی جمعہ کی نماز میں فجر کے وقت آپ ایک رکت میں سوریہ فلامی مسجدہ پڑھا کرتے تھے اور دوسری میں سورہ دہر پڑھا کرتے تھے اگر آپ سے ہو سکے تو آپ یہ دونوں صورتیں حفظ کر لیجئے آسان ہیں مشکل نہیں ہے پھر آپ کی نماز بھی بہت ہی خوبصورت اور حسین ہو جائے گی بسم اللہ رحمٰن رحیم الفلامیم <تص> الفلامیم تنزیل الکتاب لا غیب رب العالمین اس کتاب کی تنزیل شبہ رب العالمین کی طرف سے ہے ہم یہ قولون افتراهو کائل کہتے ہیں اس شخص نے اسے خود گھڑ لیا ہے بل هو الحق من ربکا نہیں بلکہ یہ حق ہے تیرے رب کی طرف سے لتنذر قوم ما اتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون تاکہ اپ متنبہ کر دیں ایک ایسی قوم کو جس کے پاس آپ سے پہلے کوئی خبردار کرنے والا نہیں آیا تھا شاید کہ وہ ہدایت پا جائیں تو کتاب کے نزول کا مقصد ہمیں بتا دیا گیا صرف الفاظ پڑھ کے یہ برکت حاصل کرنے کے لیے ثواب حاصل کرنے کے لیے نہیں آئی یہ صرف چومنے کے لیے نہیں آئی یہ صرف الفاظ پڑھ لینے کے لیے نہیں آئی اس کا مقصد ہے ہدایت لوگوں کو وارن کر دینا کہ تم جو کام کر رہے ہو اگر اس میں اللہ کے ناراضگی والے کام ہیں تو وہ چھوڑ دو اور جو یہ وارننگ قبول کر لے اس کے لیے خوشخبریاں ہیں اور وارننگ بھی وہی قبول کرتا ہے جس کے اندر تکبر نہ ہو ورنہ نصیحت کرنے کو اعتراض سمجھنے لگتے ہیں کہ ہم پر اعتراض کر رہے ہیں نصیحت ان کو تنقید لگتی ہے متکبر لوگوں کو اور وہ نصیحت حاصل نہیں کرتے جس کے اندر خوف خدا ہوتا ہے وہ نصیحت قبول کر کے اپنے آپ کو سیدھی راہ پر لگا دیتا ہے ہدایت پا جاتا ہے اللہ اللہ خلقت سماواتی ولدا وما بینا فی صتی ایام وہ اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو اور ان ساری چیزوں کو جو ان کے درمیان ہیں چھ دنوں میں پیدا کیا اس کے بعد عرش پر جلوہ فرما ہوا اس کے سوا نہ کوئی تمہارا حامی ہے اور نہ مددگار نہ کوئی اس کے آگے سفارش کرنے والا ہے افلا کرون کیا تم ہوش میں نہ ہوگے وہ آسمان سے زمین تک دنیا کے معاملات کی تدبیر کرتا ہے اور اس کی تدبیر کی رودات اوپر اس کے حضور جاتی ہے ایک ایسے دن جس کی مقدار تمہارے شمار سے ایک ہزار سال ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے یدبر العمر معام کی تدبیر کرتا ہے اللہ اچھے اچھے پڑے لکھے لوگ ہیں جن کا خیال یہ ہے کہ ہاں اللہ نے کائنات تو بنائی مانتے ہیں اللہ کو خالق مانتے ہیں لیکن وہ کہتے ہیں کہ کائنات بنانے کے بعد اب اللہ اس سے بے نیاز ہے اور بے تعلق ہے اس غلط فہمی کی یہاں پر تصیح کی جا رہی ہے کہ نہیں کائنات بنا کر وہ بے تعلق نہیں ہو گیا بلکہ ایک ایک کام جو کائنات میں ہو رہا ہے وہ سب اس کے حکم سے ہو رہا ہے کہاں گھاس کا پتا اگنا ہے کون سا پتا گرنا ہے کس کی موت آنی ہے کس کو رس دینا ہے کس چونٹی کے پیٹ سے کیا برآمد ہونا ہے ایک ایک کام وہ کر رہا ہے چھوٹے چھوٹے کیڑے مکوڑوں سے لے کر اور بڑی گیلیکسیز تک اس کے حکم سے چلتی ہیں اس کا فیصلہ نافذ ہوتا ہے اور اس کی نگرانی بھی ہو رہی ہے ذال عالم الغبی و العزیز عزیز الرحیم وہی ہے ہر پوشیدہ اور ظاہر کا جاننے والا زبردست اور رحیم جو چیز بھی اس نے بنائی خوب ہی بنائی اور اس نے انسان کی تخلیق کی ابتدا گارے سے کی کیا خوب اللہ نے ہر چیز بنائی ہے واقعی آپ دیکھیں اللہ دی کل شعین خلق ہو کیا خوبصورت بنایا ہر چیز کو کتنا مناسب بنایا تصور کریں کہ اگر شیر تھا اور شیر کی آواز جو جیسی ہوتی تو کتنا آڈ لگتا نا کتنا سٹرینج لگتا ہر چیز اللہ نے کتنی مناسب بنائی تو کیوں نہ ہم آخر اس کے اوپر توقل کریں اور اعتماد کریں اور کتنی حقیر چیزیں میری زندگی کی ابتدا کی مٹھی بھر خاک کو اس نے کتنا اعلیٰ کیا کہ میرے لیے جنت جیسی حسین جگہ اس نے بنا دی تو کیوں نہ میں اپنے رب کا شکر ادا کروں و بد اخل قل انسانی منقین اور اس نے انسان کی تخلیق کی ابتدا گارے سے کی پھر اس کی نسل ایک ایسی ست سے چلائی جو حقیر پانی کی طرح ہے پھر اس کو نکھسکھ سے درست کیا اور اس کے اندر اپنی روح پھونک دی اور تم کو کان دیے آنکھیں دیں اور دل دیئے مگر تم کم ہی شکر گزار ہوتے ہو کتنا صحیح شکوہ ہے سب سنتے ہو اللہ کا کلام سننے کا ٹائم نہیں سب دیکھتے ہو اللہ کی قدرتیں نہیں دیکھتے سب کچھ سوچتے ہو اللہ کے بارے میں نہیں سوچتے جن چیزوں کے لیے جس کام کے لیے تم کو یہ نعمتیں دی گئیں انہیں میں استعمال نہیں کرتے وقالو ادا دل فل اردی خلقن جدید اور یہ لوگ کہتے ہیں جب مٹی میں ہم رل مل چکے ہوں گے تو کیا ہمیں نئے سرے سے پیدا کیا جائے گا یعنی کہتے تھے ہم جب ڈیکمپوز ہو جائیں گے ہمارا ایک ایک ایٹم ایک ایک سیل ڈیکمپوز ہو جائے گا تو کیا پھر سے ریکنسٹرکٹ کیا جائے گا ہم کو ڈیکنسٹرکٹ ہونے کے بعد تو کیا مشکل ہے پہلے بھی تو ہم اسی طرح زمین کے اندر گم تھے جس چیز سے ہماری جن ایلیمنٹ سے اور جن چیزوں سے ہماری باڈی بنی ہے وہ کہیں کیلشیم کی شکل میں کہیں فاسفورس کی شکل میں کہیں آئرن کی شکل میں ایسی ہی پھیلی ہوئی تھی دنیا میں اللہ نے کہیں سے کیلشیم لی اور کہیں سے کوئی چیز اور لی اور ملا جلا کر ایک انسان بنا دیا تو جو ساری زمین سے مختلف ذرات سمیٹ کر انسان بنا سکتا ہے تو انسان جب دوبارہ ذرہ ذرہ ہو جائے تو ان ذروں کو دوبارہ کیوں نہیں سمیٹ سکتا بلحم بلقۂ رب ربہم کافرون اصل بات یہ ہے کہ یہ اپنے رب کی ملاقات کے منکر ہیں کل یدفا کو موتی وکل بکم فم الا رب کم ان سے کہو موت کا وہ فرشتہ جو تم پر مقرر کیا گیا ہے تم پر ہر ایک پر موت کا ایک فرشتہ مقرر ہے بعض روایات میں آتا ہے کہ موت کا فرشتہ انسان کو دن میں پانچ دفعہ آ کر دیکھتا ہے کس کا وقت ابھی آیا یا نہیں آیا تو ہم کیسے آخر اس قدر غفلت میں رہ سکتے ہیں موت کا وہ فرشتہ جو تم پر مقرر کیا گیا ہے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 بھی بڑا امپورٹنٹ ہے ولوشینا الطینا کل نفسن ہدا اگر ہم چاہتے ہر نفس کو اس کی ہدایت دے دیتے اس کا مطلب کیا ہے کہ میرے اور آپ کے لیے اور ہر انسان کے لیے ہدایت موجود ہے رکھی ہوئی ہے محفوظ ہے مانگنے کی دیر ہے مثال کے طور پہ میرے ہاتھ میں اس وقت ہزار روپے کا نوٹ ہو جو مانگے گا میں اس کو دے دوں گی اور یہ اناؤنسمنٹ ہو کہ جو مانگے گا اس کو مل جائے گا آ کر مانگ لیں تو جو مانگے گا اس کو مل جائے گی ہدایت لیکن جو مانگتا ہی نہیں رکھی ہے اس کے حصے کی ہدایت وہ توجہ ہی نہیں کرتا ایسے گھبراتا ہے ہدایت سے جیسے کہ گمراہی سے اس کو گھبرانا چاہیے لیکن چونکہ اس نے خود طلب نہیں تھی اس کے اندر اس نے خود طلب نہیں کیا ہدایت کو تو اللہ بھی زبردستی نہیں دیتا ولاکن حقل قل جہ منل جنتی مگر میری وہ بات پوری ہو گئی جو میں نے کہی تھی کہ میں جہنم کو جنوں اور انسانوں سب سے بھر دوں گا اب چکھو مزہ اپنی اس حرکت کا کہ تم اس دن کی ملاقات کو فراموش کر بیٹھے تھے ہم نے بھی اب تمہیں فراموش کر دیا چکھو ہمیشگی کے عذاب کا مزہ اپنے کرتوتوں کی پاداش میں ہماری آیات پر تو وہ لوگ ایمان لاتے ہیں جنہیں یہ آیات سنا کر جب نصیحت کی جاتی ہے تو سجدے میں گر پڑتے ہیں اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے ہیں اور تکبر نہیں کرتے ان کی پیٹھیں بستروں سے الگ رہتی ہیں اپنے رب کو خوف اور تما کے ساتھ پکارتے ہیں اور جو کچھ رزق ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں پھر جیسا کچھ آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان ان کے اعمال کی جزا میں ان کے لیے چھپا کر رکھا گیا ہے اس کی کسی متنفس کو خبر نہیں آپ دیکھیں کیا پیارا انداز ہے نا ما اخفیہ لہوم من قرۃ آئن جیسے کوئی بہت مہربان ماں اپنے بچوں کے لیے کوئی چیزیں سرپرائز کے طور پہ رکھتی ہے کہ ایک دم اچانک اپنے بچوں کو دے گی تو بچے کتنے خوش ہوتے ہیں سرپرائز بہت اچھی لگتی ہے بچوں کو اور خاص طور پہ سرپرائز میں ایسی چیز ملنا جس کی وہ توقع نہ کر رہے ہوں بے انتہا خوبصورت حدیث میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے وہ کچھ فراہم کر رکھا ہے جسے نہ کبھی کسی آنکھ نے دیکھا نہ کبھی کسی کان نے سنا نہ کوئی انسان کبھی اس کا تصور کر سکا ہے ایسے اللہ نے جنت کی نعمتوں کو چھپا کے ہمارے لیے سرپرائز کے طور پہ رکھا ہے اور کس لیے ہے جزا ام یا ملون جزا ہے ان اعمال کی جو وہ کرتے رہے تھے بھلا کہیں یہ ہو سکتا ہے کہ جو شخص مومن ہو وہ اس شخص کی طرح ہو جائے جو فاسق ہو یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک اعمال کیے ان کے کی لیے تو جنتوں کی قیام گاہیں ہیں ضیافت کے طور پر ان کے اعمال کے بدلے میں اور جنہوں نے فسق اختیار کیا ان کا ٹکانہ دوزخ ہے جب کبھی وہ اس سے نکلنا چاہیں گے اسی میں دھکیل دیے جائیں گے اور ان سے کہا جائے گا چکھو اب اسی آگ کا مزہ جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے اس بڑے عذاب سے پہلے ہم اسی دنیا میں کسی نہ کسی چھوٹے عذاب کا مزہ انہیں چکھاتے رہیں گے شاید کہ یہ اپنے باغیانہ روش سے باز آ جائیں اور اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جسے جس اس کے رب کی آیات کے ذریعے سے نصیحت کی جائے پھر وہ ان سے منہ پھیرے سب سے بڑا ظالم کہا گیا کہ قرآن سنے اور عمل نہ کرے قرآن سنے اور توجہ نہ کرے انا من المجرمین امن ایسے مجرموں سے تو ہم انتقام لے کے رہیں گے اس سے پہلے ہم موسی علیہ السلام کو کتاب دے چکے ہیں لہٰذا اسی چیز کے ملنے پر تمہیں کوئی شک نہ ہونا چاہیے اس کتاب کو ہم نے بنی اسرائیل کے لیے ہدایت بنایا تھا اور جب انہوں نے صبر کیا اور ہماری آیات پر یقین لاتے رہے تو ان کے اندر ہم نے ایسے رہنما پیدا کر دیے جو ہمارے حکم سے رہنمائی کرتے تھے ایک اور بات پتہ چلی جیسے عوام ہوتے ہیں ویسے ہی لیڈر ہوتے ہیں ایک حدیث میں آتا ہے کہ اعمال و تمہارے اعمال تمہارے امال امال یعنی تمہارے لیڈرز ہیں تمہارے اوپر حاکم ہیں تو اگر کبھی اپنے لیڈرز سے شکایت ہو تو ہم اپنے آپ کو سدھاریں لیڈرز بھی تو لوگوں ہی میں سے تو آتے ہیں تو جیسے لوگ ہوں گے ویسے اللہ تعالیٰ ان کے اوپر لیڈر بنا دے گا بنی اسرائیل صابر تھے ایک دور آیا تھا جبھی اللہ سے تعلق جوڑنے والے ہو گئے تھے اللہ نے بہترین رہنما ان کے اوپر مقرر کر دیے انبا کا ہوا یقصل و بینا ہوم یوم القیامتی فی ہی یخ یقیناً تیرا رب ہی قیامت کے روز ان باتوں کا فیصلہ کرے گا جن میں بنی اسرائیل باہم اختلاف کرتے رہے ہیں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 یہ لوگ کہتے ہیں یہ فیصلہ کب ہوگا اگر تم سچے ہو ان سے کہو فیصلے کے دن ایمان لانا ان لوگوں کے لیے کچھ نافع نہ ہوگا جنہوں نے کفر کیا ہے اور پھر ان کو ملت نہیں ملے گی آر ان ون تذر ان نہ اچھا انہیں ان کے حال پر چھوڑ دو اور انتظار کرو یہ بھی منتظر ہیں تو کرنے کا کام کیا ہے بجائے کہ سچائی کا ثبوت مانگنے میں وقت ضائع کیا جائے خود انسان سچوں میں شامل ہو جائے